اور یہ کہ اپنی رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا برتنا فائدہ اٹینا دے گا ایک تھہرائے ودا تک اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا اور اگر منح پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں